وصلى السلام على رسول الله بيام وعلى عباد الله المستضعفين أما بعد فاعوذ بالله جميع الالمين من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخره وقال تعالى ادعوا ربكم تدرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى فادعوه خوفا وتمعا إن رحمة الله قريب من المعتمين صدق الله العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء إلا او كما قال گشتہ جمعہ میں نے مثال ارض کی تھی بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی اس سے پہلے میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ انسان کے گرد دنیا میں بہت سے خاؤل ہیں اور پرانے حکیم نے باقاعدہ خاول کہہ کر اس کا ذکر کیا جنہیں انسان کو توڑنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ خود بخود ٹوٹ جائے خود بخود ٹوٹیں گے تو اجر کوئی نہیں انسان توڑتا ہے تو اجر لے لیتا امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے گرد لپتے ہوئے تجارت و تربا نہ سارے خول ہیں تو میں نے آج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلبلہ رکھا ہوتا ہے اکسیجن کا انڈے کے اندر تاکہ وہ بچہ جو ہے مرغی کا وہ اس بلبلے کو استعمال کرے اس شل کو اس نے خود توڑنا ہوتا جب رہ لے امین آ کر نہیں توڑیں گے اللہ کا کام تھا اس کو اتنی توانائی دے دینا کہ اگر وہ چاہتا تو توڑ سکتا ہوں انڈے کا شل جو ہے انڈے کا کھول جو ہے وہ مرغی کے بچے کو خود توڑنا اسی طریقے سے یہ شلز جو ہیں ہمارے گرد جنہیں اللہ نے فرمایا والا کا جہ تمہ آج تم ہمارے پاس سنگل انڈیویجل لائے ہو کما خلق نہ کم اول امرا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ سنگل پیدا کیا یا کوئی زمین ساتھ لے کر آیا تھا کوئی ڈرافٹ لے کر آیا تھا ساتھ ننگا آیا تھا سنگل آیا تھا غریب کا بچہ بھی اسی طرح آتا ہے امیر کا بچہ بھی اسی طرح آتا ہے ٹریولر چیک ساتھ لے کر کوئی نہیں آتا امیر کا بچہ دو ایک ہی حالت میں آتی کما خلک نہ کما جس طرح ہم نے تمہیں پہلے ننگا پیدا کیا تھا، اکیلا پیدا کیا اسی طرح ننگے اکیلے میرے سامنے کرو ما <تصفيق> وہ تارکھ تم ماخل وہ پیچھے آج جو ہم نے تمہارے اوپر چڑھائے تھا جنہیں توڑ نہیں سکے تم انہیں کیش نہیں کروا سکے تم نیکیوں میں تبدیل نہیں کر سکے وہ ترخت تم ماخل نا کمرا از اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑا ہے میرے لیے چھوڑے ہوتے تو آج کوئی بات ہوتی آج تم اس کا عجر ملتے باقی مرنا تو ہر ایک نے اللہ کی راہ میں مرنے والا جو ہے اسے کہا گیا کہ مردہ مت اللہ کا کون اولا نہیں یہ کلفی سفید مواد میں مواد آپ بلیا ہوں زندہ ہیں ہند عرب میں مرزا کو تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے بھی انہوں نے مرنا تو تھا لیکن وہ وقت آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اس بدن کو کیش کروا لیا بیچ دیا اللہ کے اللہ کو دے دیا جانا پھر بھی انہوں نے زمین میں تھا مٹی بننا تھا تو یہ ایک مثال ہے تو اس بچے نے خوف کو توڑنا ہوتا ہے خود اس نے توڑنا ہے لیکن ایک اور فیکٹر بھی اس بچے کو وارم اپ کون کرتا ہے طاقت کون دیتا ہے توانائی کون دیتا ہے مرغی یہ ہوتا ہے نا مرغی گرمی دیتی ہے تو بچہ سوڑتا ہے نا مرغی انڈوں پر نہ بیٹھے تو بچہ بنتا ہی نہیں ان دنوں مرغی کا ٹیمپریچر جو ہے بدن کا وہ ڈبل ہوا ہوا ہوتا بخار کی کیفیت میں بائیس دن رہتی ہے کھانا پینا اس کا ٹوٹ جاتا ہے چڑ ہو جاتی کھانے کو دوڑتی جیسے بلڈ پریشر جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہم کا یہی حال ہوتا ہے گرمی دیتی ہے تو چوچا ہمت پکڑتا ہے وہ جو اس کے اندر ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں شلز توڑنے ہیں تو ہمیں وارم اپ کون کرے گا پرانے حکیم اس سے جڑو گے تو یہ شلز توڑنے کی ہمت یہ دیتا ہے یہ وارم اپ کرتا اس سے کٹ جاؤ گے تو مرغی کے بچے کی طرح مر جاؤ اسی لیے کہا گیا جینستی بول وال رسول زیادہ کم لے ما یوشی کم جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لگتا ہے کا کروش جیت وہ تمہیں زندگی دیتے گویا اللہ کا حکم کیا زندگی ہے تمہاری فیولنگ ہوتی رہتی ہے ری فیولنگ ہوتی رہتی ہے تو قرآن حکیم جو ہے یہ وارم اپ رکھتا ہے یہ گرمی دیتا ہے یہ حرارت دیتا ہے یہ توانائی دیتا ہے یہ جذبے کو بوسٹ دیتا ہے جو ان شلز کو توڑتا ہے یہ جذبہ کر دیتا ہے ایک صاحب تازے تازے آئے ہیں انگریز ہیں مسلمان ہیں پہلے مسلمان نہیں تھے تو ایک دفعہ وہ یہ جی بہت بڑے اجتماع میں کہتے ہیں میں امیرکا میں شریک ہوا تو ان کا جو سب سے بڑا جو پرائم سپیکر تھا وہاں پر جس کی اصل اسپیچ جس کی تھی اس کی جب باری آئی تو وہ سٹیج پہ چڑھا تو اس نے ایک کپڑے میں لیپتی ہوئی کتاب پکڑی ہوئی اس نے کہا کہ اگر دنیا کو رول کرنا ہے تو لوگوں کو اس کتاب سے دور پوے پیپل فرام دس بک تو مجھے تجسس ہوا یہ کیا خطرناک کتاب ہے کیا کس نے لکھ دیا یہ کسی طریقے سے انہیں اپروچ کرتے مجمع میں آگے جگہ بناتے بناتے اس کے پاس گئے پہنچے اور کہا کے جا کے وہ کیا ہے کتاب تو اس لیے کہا یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن اب وہ آدمی جس تجوب میں پڑ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے اب وہ کتاب کے معاملے میں کیونکہ اس کے تو سامنے کی اس کے لیے تو مثال تھی اس کتاب کو اس نے اس طرح پکڑا ہوا اور کوئی بھی تنظیم کوئی جماعت کوئی شخص اس کتاب سے مسلمانوں کو دور کرتا ہے کاٹتا ہے وہ بہت سخت خلاف ہے وہ کہتا ہے وہ ان کے مشن کی خدمت کر رہا ہے ان کے پرپس کو تقریب دے رہا ہے جو اس کتاب سے مسلمانوں کو توڑتا ہے اس لیے تو کانوں سے سنا تو یہ کتاب ہے اب دکھ کی بات یہ ہے کہ جو بھی مصنف کسے بادشد کتنے سے کتنا بڑا پروفیسر ہو یا وہ کوئی بھی تسلیم شدہ مصنف ہو وہ جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کتاب کو ٹھیک رکھنے کی لیکن بہرحال اس کتاب میں غلطیاں ہوں گی اہل علم و نظر سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ان غلطیوں سے ان خامیوں سے مجھے آگاہ کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ان کو دور کیا جا سکے دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کا خالق کیا گٹ ہے لا رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی خامی اس کا اور کوئی ایڈیشن نہیں ہے یہ لیٹسٹ اور لاسٹ ایڈیشن ہے کل کتاب لا رہی اس کتاب میں کوئی شک ہر مصنف کہتا ہے اس کتاب میں غلطی ہوگی مجھے بتائیں کہاں کوئی غلطی یہ کتاب اللہ اور بندے کو آپس میں جوڑتی ہے بندے کو رب سے جوڑتی کیا کہتی بندے اور رب کا تعلق کیا ہے یہ وہ تعلق ہے جو ایک کمزور کا طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے ایک گدا کا دینے والے کے ساتھ ہوتا ہے ایک فقیر کا ایک امیر کے ساتھ ہوتا ہے ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان کے ذریعے رب کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھے تاکہ جب مانگے تو اس کی فوری اپروچ ہو جائے اس پہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اد دعا او مخل عبادہ دعا تو بندگی کا جوہر ہے مرز بندگی میں سے کیا نکلتا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی تعریف کی سنا پڑھی اس کے بعد کیا ہے ایک دن سراۃ المستی سرات اللہ علام علیہم غیر المقوب علیہ ملۃ علیم ٹھیک ہے سلام بھیجی حضور پر اور ساتھ ہی کہہ دیا سلام علینا اپنا کولا بھی آگے کر دیا تھوڑی سی مجھے بھی مل جائے اسلام پھر آپ نے کہنا شروع کیا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاباشیں بھیج برکتیں بھیج رحمتیں بھیج حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسا تو نے بھیجا آپ کو برکت عطا فرما جیسرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت دی اور ساتھ ہی آگے اپنا کولا بھی کر دیا ربلی والے والے مجھے میرے ماں باپ کرتے تھے ٹھیک ہے یہ آداب ہے مانگنے دعائی تو ہے نا معذور کے اور سلاح کس کو نے دعائیں دو تیری دعائیں نے بڑا سکون دیتی خود میں نہ مالم سادہ کا تن تو ذکی وسل ان سے مال لو ان کے مالوں کو پاک کرو اے نبی سے صدقے قبول کرو اور انہیں دعا دو ان سال تیری دعائیں بڑا سکون بڑی تسکین دیتی دعا, دعا دعا کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایڈز آدمی ہمیشہ وہیں دعا کرتا ہے جہاں آجز ہو جاتا ہے بے بس ہو جاتا ہے جب تک اسباب اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ دوڑتا رہتا ہے جہاں بند گلی میں پہنچ جاتا ہے وہاں ڈاکٹر بھی کہتا ہے جی اب دعا ہے یہی کہتا ہے. کوئی کہتا ہے جی اب دعا کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے بھگوان کی کرپا کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے گاڈ کی بلسنگ کی ضرورت ہے بات وہیں پہنچتی اب اللہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے اسے کوئی مجبوری نہیں وہ کسی چیز کا پابند نہیں وہ چاہے تو اس بیماری کے باوجود چھپا دے سکتا بہت سے لوگوں کو دی مثال میں کروں گا اب جہاں کا وقت حجز جہاں اسباب جواب دے جاتے ختم ہو جاتے بندہ ہاتھ اٹھا دے اللہ میرا یہ ہے. عجز. میں بے بس ہوں ان کا تقدراخ در کیا کہتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان تقدر والا اقدر تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا میں بے بس ہوں رحمت اور وہ کیا کہتے ہے کالا رب کو مجھے تمہارا رب کہتے مجھ سے مجھے پکارو مجھ سے مانگو سجیب لکھوں میں تمہاری دعا کو بول کروں اس نے یہ نہیں کہا کہ اے نیک لوگوں اے نمازیوں اے مولویوں اے علاما وہ گناگار کا بھی رب ہے دعا کے معاملے میں اس نے کوئی شرط نہیں رکھا جو بھی پلٹ کا راج آئے اس کا دروازہ کٹکھٹائے جو جتنی دیر سے آتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا انبیاء کا ذکر کیا سورہ انبیاء کے اندر تمام انبیاء کی مشکلات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا رب نیمسن دروان تو ارحمراحمین حضرت یون ذکر کیا مچھلی کھا گئی میلے میں چلے گئے فناد آفات اللہ الہ اللہ خانہ کے نیپن تم ملتا اندھیروں کے اندر اس نے پکارا تیروں سے کوئی ڈر نہیں ہے تو پاس مجھے سے کوئی خطا ہوئی ہو مالک تو پاک ہے مچھلی کے پیٹ میں مجھے میری کوئی خامی لے آئی جب نالاسنس مایا فال منال مصین لایا اگر تصویر نہ کرتا تو قیامت کے دن اس مچھلی کے پیٹ میں سے ہی نکلتا لالاب ایسا فی وقت نہیں پڑا رہتا اسی کے پیٹ کے اندر اور دعا نے کام کیا نا ثابت ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے اگر دعا نہ کرتے نہ نکالتا دعا جی تو کا مطلب دعا کام کرتی ہے نوے سال ہو گئے بانج بیوی ہے حضرت زکری علیہ اسلام کیا کہتے رب لا اظہر نہیں اللہ مجھے اسی طرح اکیلا ہی مت بھیج دینا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا مجھے بھی جوڑا بنا دے مجھے کوئی وارث دے دے وانتا خیر الارس تیرا جب لا ہوں ہم نے سنی وا بنا لا یحییٰ اور يحیع دیا نام خود رکھ سے ہے اسلح نہ لہ زوجہ اس کی بیوی کو ٹھیک کر دی اسی بوڑھی بیوی کو قابل حمل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی اپریشن کیا نہیں اس کا مطلب ہے مسائل حل ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کانو یا راگا و راہبا یہ ہمی سے دعا کیا کرتے تھے راغا رغبت کے ساتھ و راہبہ اور ڈرتے ڈر اب رغبت وہیں آتی ہے جہاں پتا ہو یکسوئی رغبت کا کیا مطلب ہے یکسوئی اور مستقل مضاج دعا جو ہوتی ہے یہ آڈر نہیں ہوتا دعا تو فریاد ہوتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعا رد نہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب کو آڈر دے رہا دعا تو پھر دعا نہ ہوئی بھائی کوئی آدمی جب آپ سے آ کر اپنے دیے ہوئے قرضے کا مطالبہ کرتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا اور آپ سے آ کے قرض مانگتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے فرق کے کوئی نہیں یہ آپ کی مرضی آپ اسے قرضہ دے یا نہ دے پہلے اپنے مسائل رکھتا ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے میں باقی جگہ پاؤ, میں نے مارے سارے وسائل اب اگر مجھے آپ مہربانی کر کے اتنا سا قرضہ دے تو میرا مسئلہ ہو پہلے مسائل اپنے رکھتا اور جو قرضہ لینے جاتا وہ جا کے کہتا میرا فلاں کام بھی پھنسا ہوا فلاں کام بھی پھنسا ہوا مہربانی کر کے مجھے قرضہ دو وہ تو سمجھتا ہے اپنا جو ہے وہ مسائل اس کے سامنے رکھے گئے وہ میں میرے تم تم نے دینے میرے پاس مجھے دو رب کو یہ کہو کہ تم دینا مجھے دو جو یہ کہتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کی جائے وہ دعا نہیں کرتا وہ حکم دیتا ہے رب وہ بندہ نہیں آپ بنا ہوا ہے دعا کے آداب میں یہ ہے کہ تم مانگتے رہو کب دیتا ہے فیصلہ اس نے کرنا جب قرض مانگنے جاتا آدمی تو کیا کہتا ہے اچھا میں سوچوں گا کل آنا کل آگے کا مجھے ٹائم نہیں ملا یا میں نے کسی سے مشورہ کرنا تو وہ بات نہیں ہو سکی کہ بعد ہے جانا دو دن کے بعد وہ آ جاتا ہے وہ کہتا تمہیں دے کے یاد ہے ویری سوری یار میں نہیں کر سکتا بات آئی سوری تم ذرا محسوس نہیں کرنا خطر صاحب میں پھر کب آؤں اچھا تم ایسا کرنا تین دن کے بعد آنا دیکھا مانگنے والے اور دینے والے کا انداز قرضہ دینے والا اپنا استحکام سمجھتا ہے کہ جتنا چاہے اس کو دوڑائے دعا کر رہے ہو رب کی مرضی ہے کب موڈ بنتا ہے دینے کا اس کا نہیں سن رہا ہے وہ ہو سکتا ہے فوراً پوری کر دے تیری دعا تو تجھے نقصان پہنچے اللہ یالم تم لاد آسان تو سبو آسان تک راہ سہ ہو خیر اللہ کم وہ آسان تو سبو وہ ہو شر اللہ کم و اللہ عالم عن تم لالم ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ تاخیر تمہیں ناپسند ہے بری لگ رہی ہے یہ تیرے حق میں بہتر ہے اور وہ چیز جسے تو برا سمجھ رہا ہے وہ تمہیں تیرے حق میں اچھی ہو جسے تو اچھا سمجھتا ہے وہ بری ہے جسے برا سمجھتا ہے وہ اچھی ہے فرمایا ہوا یا دو انسان بچر انسان گڑ گڑا کر اس طرح اپنی شر کی دعا مانگتا ہے جس طرح خیر کی مانگی جانی چاہیے پتہ نہیں نا تو بندے کو جو مانگ رہا ہوں گڑ گڑا کے گڑا مانگتا ہے پتہ نہیں کیا اور اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں گاڑی لے لیتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جب بیٹا ملتا ہے کلیش ہوتا ہے بیٹا مار دیتا ہے باپ آپ واقعات پڑھتے ہیں ہمارے انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے لہذا کہا کھولے کل انسان ہوا جلد باز ہے میں بس فوراً ادھر سے میں نے مانگا ادھر سے فوراً ٹھپ اب یہ رغبت اور مستقل مزاجی کہاں آتی ہے جہاں پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی کاؤنٹر ہے بھائی آپ امیگریشن میں کاؤنٹر پر لگے ہوں یا ایئرپورٹ پہ لگے ہوں یا کہیں اور لگے ہوں بل جمع کرانے والے کاؤنٹر پہ لگے ہو لائن میں ایک ہی کاؤنٹر ہو نا تو آپ کے سامنے سو آدمی بھی ہو تو آپ پاؤں بدلتے رہتے لیکن ایک ہی لائن میں رہتے اور پانچ سات کاؤنٹر ہو تو آپ نے دیکھا یہاں آٹھ آدمی ہیں وہاں چھ آدمی ہو گئے وہاں چلے گئے وہاں آپ تھوڑی کرے رہے رہتے کہ اگلے کاؤنٹر میں تین آدمی ہاس لے کو چلے گیا جہاں بہت سے کاؤنٹر ہوتے وہاں مستقل مزاجی کوئی نہیں ہوتی یہ استقلال کے نبے سال تک ایک ہی کو پکارا جائے یہ اسی میں آتا ہے جس کا ایمان یہ ہو کے ون ونڈو سروس یہی تو ملے گا آج ملے یا سو سال بعد ملے رب کے ساتھ بلیک میلنگ نہیں چلتی کہ دینا ہی تو دے نہیں تو اگلے آ پہ کر دیں ادھر چلے ملے گا یہ سے اگر اندر ذرا سا بھی یہ تمہارے اندر بلیک میلنگ کا تمہارے اندر مانتا ہے نا کہ تو نہیں دے گا تو دولے شاہ سے لے لوں گا دینا تو نہ نہیں بابا شادی شہید والے آرے کر رہے ہیں زیادہ دیر انتظار نہیں ہو سکتا بال سفید ہو میرے بابا شاہ کمال تیار بیٹھا ہے کے دانے کے برابر بھی کوئی دوسری سوچ ہے تو یہ شرک رغبت وہی آتی ہے دل میں جہاں یہ ہوتا ہے وہ مالک ہے جتنی متی ہے منتیں کرائے دینا تو اسی نے کہاں جاؤں گناگار ہوں خطا کار ہوں کچھ بھی ہوں جب وہ خود کہتا ہے اور کوئی ڈر ہے ہی نہیں تو کہاں جاؤں حضرت یونس علیہ السلام نے بات کہاں سے شروع کی ہے لا اللہ یہیں سے بات شروع کی نا کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہاں جاؤں گنا گار ہوئی مین کون ظالمین لیکن جاؤں گا تیرا در ہے بچہ جب گھر سے بھاگتا ہے کھیلنے جائے نا بچے جیسا کہ ہم بچپن میں کھیلتے جاتے رہے دیہات کی بات کرو شام کو پلک کر رہے ہیں شام ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے یار سارا دن کھیلنے میں گزر گیا گھر والے چھوڑیں گے نہیں لیکن بچپنا ہوتا ہے کھیلنے کی وہ منگ بھی ہوتی ہے شوق بھی ہوتی ہے واپس پلٹ کر آئے تو دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے کیوں اما کوئی ترس آ جائے تو پتھر اندر آ جائے اپنے عملوں سے ڈر لگ رہا ہے سہرا دل میں باہر گزار کیا ہے پتہ نہیں گھر کیا مسائل ہوئے ہوں گے اپنا چیز کی ضرورت ہوگی سودا لانے والا کوئی نہیں تھا اما کو کتنا غصہ چڑھا ہوا ہوگا اپنے عمل سے ڈر رہا ہے لیکن ڈر بھی کوئی اور نہیں دروازہ بھی اپنے ہی پکڑا ماں بھی دیکھتی ہے ادھر گزرتی ہے دیکھ کے اندیکا کر دیتی ہے پھر دیکھ کے اندیکا کر دیتی اسے پتہ ہی کوئی نہیں اب یہ تھوڑا سا کھنگارتا بھی ہے کہ اماں دیکھے پتر بارہ ماں کو تو پتہ اماں کے کام تیری آج بار لگے ہوں لیکن بارہ جہاں تو نے باہر چھ گھنٹے گزارے اماں کو بھی تو حق کہا کہ گھنٹہ تو بھی کھڑا رکھے پھر ماں بھی جب دیکھنا شروع ہوتا ہے اندھیرا ہو رہا ہے سردی ہے ٹھنڈ ہے بیمار ہو جائے گا پھر دوائی کے لیے پیسے مسئلہ بن جائے گا تو پھر وہ دو چار جو ہے وہ سناتی ہے اور کہتی ہے اندر آئی وہ تپسیا جو ہے وہ سفل ہو گئی وہ جو آپ کھڑے رہے گھنٹہ در کے ساتھ لگے ہوئے قبول ہو گئے. اندر آنے. گناہ تو کیے ہوئے نا اس کے سامنے انتظار کرنے سے شرم آتی ہے بڑا آسان کیا ہے تم نے اس کے دروازے پہ آئے اب بھی آ کر بلیک میل کر رہے اسے نے تو نبیوں کو نبی نبے سال اپنے دروازے کے سامنے کھڑا رکھا ہے ہم کس کھیتی مولی نا رغبا رغبت سے پکارا کرتے تھے رغبت وہی آتی ہے جہاں پتا ہوتا ہے کہ یہ آخری در ہے دودھ لینے جائے نا دکان پر ہوٹلوں پہ دودھ ہوتا ہے نا چائے بناتے ہیں لینے جاتے ہیں ایک پہ گئے پتا کیا کوئی نہیں دوسرے پہ گئے پتا کیا کوئی نہیں آخری ہوٹل کھلا ہوا اب پتا کیسے یہاں نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ناور نیور اب آپ محنتیں کر رہے ہیں جتنی دیر آپ نے پچھلوں پہ آپ نے پوچھا دودھ باہر سے پوچھا آپ نے کا کوئی <tos> نہیں آپ چلتے رہے دوسرے سے آپ نے پوچھا کا کوئی نہیں آپ چلتے رہے تیسرے پہ آپ اس کے سر پر چڑھ کے کھڑے ہو کے لے کے جانا تھا آپ کی ڈیمانڈ کیا تھی ایک کلو ہم کہہ رہا تین پاؤ دے دو تین پاؤ اچھا آدھا کلو ہی دے دو آدھا کلو بھی نہیں ہے آدھا لیٹر بھی نہیں ہے یار پاؤ دے دو کیوں کر رہے آپ بار گینگ کیوں نہیں نیتے آ مطالبے متعدد اور کوئی داری نہیں آخری ہوٹل بچا یہاں سے نہ میلہ تو کہیں گے یہ فریادیں آدمی وہیں کرتا ہے جہاں آخری دار سمجھ کے جاتا ہے کہ جو مشکل پڑی ہے کشائی یہیں سے ہونی ہے اور کوئی مشکل خوشحال نہیں وہی ہم سچ اللہ بزر انفلا کا شفا اللہ تمہیں مشکل میں گرفتار کر لے تو کوئی خوشحال نہیں ہے سوائے اس کے نبی کس کو پکارتے رہے کسے بیٹا مانگتے رہے حضرت ذکری اور کسے بیٹا مانگتے رہے حضرت ابراہیم آگ میں ڈالا گیا نکلے تو کیا کہا رب حبل ابن صالح اللہ میں اکیلا ہوں میری پشت مضبوط کر دے ایک پتر ہو جائے تو راستہ ہو جائے دین کے کام میں مدد کے لیے چاہیے جب دیا تو کیا, کیا؟ وہ یرفا ابراہیم القوائد اب نلبئی تھے اسماعیل بیٹا ساتھ دے کے کیا, کیا, کیا اللہ کا گھر بنایا وہ جو ہجر اسماعیل کہتے نا اسے, ہجر اسد جسے آپ کہتے ہیں وہ ہجر اسماعیل حضرت اسماعیل ڈونڈ کے لائے ابراہیم علیہ السلام تو چڑھے ہوئے تھے نا گو پر تو ان کو بھیجا کہ کچھ پتھر ایسا لے لیا تاکہ ایک ایسی جگہ لگا دے جہاں سے لوگ تو شروع کیا کرے تو بیٹا گیا تو ہجر اسماعیل اسی سے یہ کہ, کہ اسماعیل علیہ السلام لائے تھے تو دین میں استعمال کیا کس سے مانگا اللہ ایوب علیہ السلام کی اٹھارہ سال بیماری اٹھارہ سال ایک دو دن کی بات نہیں اٹھارہ سال کی بیماری اور وہ بیماری کے اٹھا کر بستی والے بھی بستی سے باہر رکھ ایک بیوی بچی اٹھارہ سال کاٹے ایوب الا اسلام نے اور کیڑے کھا رہے ہیں اور کیڑا گرا ہے جب تو اس کیڑے کو انہوں نے اٹھا کر اوپر رکھا اب کہاں جاتے ہو بچا سارا کھا لیتے اب تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اس کیڑے نے جو کاٹا تو چیخ نکل گئی تھے سر یہ صبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے جو مصیبت دیتا ہے صبر ساتھ دیتا ہے یہ جو کیڑے کاٹ رہے صبر کر رہے ہیں یا ہم نے دیا ہوا ہے ہم نے ہم ذرا سا اخال ہیں صرف پتا چل جائے کہ کیا ہوتا ہے اٹھارہ سالی مسئن درت اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا زیادہ رحم کرنے والی ہستی جو ہے وہ تو ہے میں جاؤں گا اگر تو ریم نہ آیا تو اور کون کرے گا ریم یہی فریاد کی ہے مسئن دررو انت میے اللہ نے سیٹ بھی جوانی بھی گھر والے بھی سب کچھ لوٹا دیا لیکن دیر لگتی ہے کیا نا کہتی ہے کہ دو چار دفعہ کوئی زیادہ پیرے مارے تو تو وہ ہے ان کی. کیا نا بھی چاہتی ہے کوئی روئے میرے ساتھ آسوبھائے بس یہ بات تو کہنا کہ تیرے ہی دینا تیرا ہی در سن رہا ہوتا ہے ایسی بات نہیں جو آپ کے ہاتھ میں بہتر ہوتی ہے فوراً ہو تو فوراََ قبول کر لیتا ہے جو اچھی نہ ہو وہ قیامت تک کے لیے اسے ڈیفر کر دیتا ہے وہ پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے وہ مؤخر کر دیتا ہے اور قیامت کے دن یہ دعا جب آپ کو اس کا جر دیا جائے گا کہ تو نے مانگی تھی یہ تیری اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے لیکن تیرے ہاتھ میں اچھا نہیں تھا میں نے یہ اس وقت قبول نہیں کہ لہٰذا اب اس کا تو میں دے رہا ہوں تو آدمی اس وقت یہ کہا کہ کاش میری وہ دعائیں جو پوری ہوئی ہیں وہ بھی نہ ہوتی آج مجھے مل جا رگبت راہب ڈر جتنی دیر ہو اللہ پر غصہ نہ آئے غصہ اپنے کرتوتوں پر ہے میں نہیں کو اتنا بڑا اپنے بار بار اپنے نام اعمال پر نظر مارے بار بار اپنے نام اعمال کو ریویو کرے میں نے کہاں غلطی اتنی بڑی کر دی کہ ڈر نہیں کھلو لب تو بڑا پیار کرنے والا ہے اگر اتنا ناراض کیوں ہے کیا ہو گیا ہے بار بار ادھر ہی نظر پیارو اپنی طرف کبھی بھی غصے کی نظر ادھر نہیں اتنی نہیں سنتا نہیں کیوں نہیں سنتا ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں سنتا تو پھر اپنا نامہ مال دیکھو کیا وجہ کیوں نہیں سنتا وجہ کیا اپنے یہاں کیا کرو تمہارا کوئی خرابی ہے؟ لہذا جب تک دعا کو نہیں ہوتی رغبت رہتی ہے در اور کوئی نہیں رابن و تما خوف اور تما ڈر اور لالچ تمام لالچ مانگنے پر مجبور کرتی ڈر ہوتا ہے پھر اس نے بھی رد کر دیا تو کہاں جاؤں آدمی جب آخری فائنل اتارٹی کے پاس کاغذ لے کے جا رہا ہوتا ہے نا کاغذات میں کوئی خرابی ہونا تو وہ کوئی کہتے فلاں کہ مدیر سے سائن کروا کے لے آؤ تو آپ جب اس مدیر کے دفتر میں گزرے ہو تو دل دھک دھک دھک دھک کر رہتا ہے اس نے بھی کیا نہ کی دھک دھک ہے خوفن مالک نے بھی نہ سنی تو جاؤں گا تو آخری گھر تو خیا خوفن متما صدر و خوفیا گڑ گڑا کر اور چھپ فریاد نکلتی ہی وہیں پر ہے گڑ گڑا وہیں پر ہے جہاں چھپ کر بات ہو رہی ہے. اگر ایک آدمی آٹھ دس آدمی کے مجمع میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی اپنی ایک کناہ ہے اس پیچھے آدمی فریاد نہیں کرتا کوئی صاحب ہے بڑا سوٹڈ بوٹر بیٹھا ہوا ہے ارد دیکھتا ہے کہ میری کمپنی کے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ کیسے گڑ گل گڑا کے یہ کہیں گے لو بھائی یہ تو روتا ہے ہم تو سواب بڑا سمجھ کے لیکن افسر یہ ہے یہ ہے آدمی کا جب دوسرے آدمی دیکھ رہے ہو تبھی پر ایک فکری حجاب آ جاتا ہے گزرا لہٰذا آپ دیکھیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہجرا بہت تنگ تھا بخاری کی حدیث عاشت سے جہاں رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتی ہیں کہ حضور جب تحجد پڑا کرتے تھے تو ہمارے حجرے میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں اطمینان سے لیٹی رہوں اور حضور نماز پڑھے تو حضور جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے میری ٹانگیں جو ہے وہ ایک طرف پسند جو ہے وہ سمیٹ دیتے تھے تو میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی حضور سجدہ کرتے رہتے تھے جب حضور سجدہ کر کے کیا میں کھڑے ہوتے میں اپنی ٹانگیں سے کتنی حرج ہوتی ہوگی ان کی نماز بھی نیند بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے حضور بھی تنگ ہو رہے ہیں لیکن ساتھ کتنے دور تھی مسجد حضور کا جہاں روزہ ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور مسجد ابھی کتنے دور ہے مسجد میں نہیں پری گھر تنگا گھر میں پڑی ہے یہی سب وہ گڑ گڑاہٹ یہیں آتی اکیلے میں آتی صدر و خفیہ انتدین وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا پتا نہیں مانگنے کی کیا حد ہے میں جو مانگ رہا ہوں اس حد سے تجاوز تو نہیں کر رہا ایسا نہ ہو کہ دینے کے لینے پڑ جائیں لینے کے دینے پڑ جائیں بجائے لینے کے وہاں سے کوئی عذاب مل جائے یہ ڈر میں جس طرح مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے یا نہیں پسند جہاں سے آپ لینے جائیں تو قرض آدمی لینے جاتا ہے جب تو درورا دروازہ, دروازہ، کٹکھٹاتا ہے وہ صاحب باہر نکلتے ہیں وہ کتنی بھی حالتے اضطرار میں وہ کہتا ہے جی آپ کی استحت کیسی ہے چیخے نا میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ فری ہیں نا تاکہ ان کا موڈ درست ہو جائے بچے کیسے ہیں وہ بچے کے ریزلٹ کا کیا بنا آپ کا بچہ امتحان ہو رہے تھے یا وہ آپ کا کیس چل رہا تھا اس کیس کا کیا بنا آپ کہاں تک پہنچا ہے درست کرنے کے بعد ان کے اگر تبھی کو کھول رہے ہیں کمیکیشن زیادہ اس کے بعد کہیں گے میرا بھی یہ کام میں آپ کے پاس آیا ہاں چیز ہے بات کرو کیا بات تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ موڈ اس کا درست کر دے اب اللہ کا کوئی پتہ نہیں کہاں کیر ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا نا بیا وقت کہیں رامت ہو رہی ہوتی ہے کہیں کہیں اتا ہو رہی ہوتی ہے کہیں گزب ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں میں کسی ایسے ٹائم نہ ہو سدا لوں کہ جہاں وہ غصے میں ہو پیسہ تو نا دینا بھی ہو تو نہیں دیتا لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں بندے کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ان کی پروپوزیشن مونو ہوتی ہے مثلا جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم غصے میں ہوتے ہیں اور کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوتا ایک جذبہ ہوتا اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو ہم راضی ہوتے ہمارے اندر بیاں وقت دو سفتے نہیں رہتے ما جا راج منف کل بہن پی جاؤ جب آدمی غصے میں اتا بچے کو مار رہا ہے غصہ کس پر ہے بچے پر اما سامنے آتی ہے مار دیتا نہیں مار دیتا اسے بھی ایک کھپکا جاتا غصے میں ہے نا لہٰذا بچے پر غصہ اس پر تیار کبھی نہیں ہو سکتا غصے میں سامنے آئی یا تو اسی میں حساب اصول کریں کہ دس بچے کو لگیں گے ایک اس کو بھی لگ جائے گی لہٰذا ماں اجتناب کرتی اس وقت جاننے کے لیے سامنے یہ ہماری صفاتیں ایک آتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے رب کی صفات بک ساری موجود وہ رحمت بھی کر رہا ہوتا ہے پوسا بھی تھا ادھر دے رہا ادھر لے رہا ہے ادھر زندگی ادھر یہ جی صفات دائمی ہوتی ہے لہٰذا ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہوتی کہ اللہ ڈسٹرب ہوگا لیکن آداد یہ ہے ہاں سے بات شروع کی جائے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہاں کروانا کسی سے تو ایسے سوال کریں جن کا جواب ہاں میں ہو نہ میں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کہتے ہیں اللہ مسلام محمد اللہ کہتا ہاں کیا وار محمد کیا اسی طرح کرنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی کہا اللہ صلی اللہ محمد اللہ نے کہتی تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ بخیر نہیں ہے کہ پہلا حصہ بھی قبول کر لے آخر والا بھی قبول کر لے درمیان میں سو دے حضور نے آداب یہ سکھائے یہ واحد وہ سوال ہے جس کا جواب کبھی بھی نفیل میں نہیں آئے گا اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ان اللہ و ہوں یو سلون عالین نبی پڑھتے رہتے یہ کانٹینیوس کانٹینیوس مظاہرے اللہ تو روپ نے کہا اللہ صلی اللہ اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج برکتیں بھیج رحمتیں بھیج تو اللہ کیا کہے نہیں بھیجتے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کبھی بھی نفی میں نہیں ہوگا آخر میں بھی آپ نے یہ کہا آپ نے فرمایا اپنی دعا کے ابل اور آخر میں مجھ پر درود رکھ لیا کرو اللہ بخیل نہیں ہے کہ پہلا اور آخری قبول کرنے درمیان والا چھو تو خوفاً خوف خوف کس اپنے آمال کا میں مانگنے کے قابل نہیں ہوں اور میری اپلیکیشن کو میرٹ پہ نہیں ڈیل کرنا فضل کریں تو یہ اچھا ادلو نہیں کریں کرم تیرے بھی پاپ کمائے پائے میرٹ پہ نہیں میرٹ پہ میں پانی کا گوس دیے جانے کے قابل نہیں ہوں مالک میرٹ پہ نہیں کرنا کہ کرم کرتے رہیں دعا اس کا نام اور دعا مکھ عبادا ہے ہر عبادت کا جوہر ہر جس کے گرد گھومتی وہ عبادت وہ کیا دعا ہے آپ ایک لائن کلیئر کر رہے ہیں کہ رب سے آپ نے مانگنا ہے یہ اس بندگی کا مخ ہے کہ رب خوش ہو جائے آپ کس عبادت سے اور قبولیت کا دروازہ کھل جائے آپ کے پورے مہینے کا مخ کیا ہوتا ہے نیوکلس کیا ہوتا ہے تنخواہ والا دن آپ کا وہ جو تیسواں یا اکتیسواں دن ہوتا ہے مہینے کا وہ جوہر ہوتا ہے پورے مہینے آپ کی ساری مشقتیں اس دن کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بینک سے لیٹ ہو جائیں لارم لگا کے رکھتے اس لیے کہ یہی تو دن ہے جس کے لیے آپ نے تیس دن مشقتیں کاٹی ہیں صبح جان جا کے کام پر گئے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ تم عبادت کر کے دروازہ رب سے کھلواؤ اور پھر سو جاؤ نماز سے لمبی دعا ہونی چاہیے نا اس لیے کہ وہ تنخواہ والا کام ہے یہ محنت والا کام ہے محنت کیا جب مانگنے کا وقت آیا ہے کہ چند بھی یہ تو ایسے جیسے کوئی آدمی بادام توڑے اور اس کا مخ جو ہے اس کی جو مغض ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دے اور جیب میں اس کا چھلکٹا جاہر تو مانگنا اور ایک حدیث میں فرمایا اب یہ دعا ہی تو وہ بندگی ہے اور جواب فرمایا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا اللہ کو تمہاری کوئی دعو نہیں لیکن یہ تمہاری دعائیں اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو کالا ربو کو تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو تم ایک بار لسٹ میری طرف آتے ہو میں ایک قدم آتا ہوں چاہے گناگار ہی کیوں نہ تم پیدل آتے ہو چل کے آتے ہو اتائی تو تم ہرولا میں دوڑ کے آتا ہوں تم سمندروں کی جھاگ کے بعد اور گناہ لے کر آتے ہو میں اس سے زیادہ رحمت لیے تمہارا منتظر کوئی ایکسکیوز باقی رہ گیا کیوں نہیں رب سے ہم مانگتے یہ جی بڑے ہیں یہ تو ایسا ہی جو کہ آدمی کا کہے کہے کوئی آدمی اور جی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا جی میں بیمار ہوں بھائی بیماروں کوئی کو ضرورت ہے ڈاکٹر گاروں ہی کے لیے تو رحمت بھائی ہے رحمت کس کی ہے اب اسی میں چلیں وہ میاں صاحب کہتے ہیں ہمارے میاں صاحب نہیں عزیز میاں صاحب کہتے ہیں اب یہ میں ان, ان کی تصویر نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ اس کو مس یوز کیسے لوگ کرتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ تیری رحمت سے رشتہ رہے قائم تیری رحمت سے رشتہ رہے قائم احتیاطن گناہ کرتا کیا سب سمجھا نمازیں پر پڑھ کے آدمی اگر یہ سمجھنا شروع کر دے میں رکھتے دعا مانگ رہا اتنے سجے کی ہی ہیں اتنی ٹکریں ماری ہیں اب تنظر کرتا ہوں میں کہ میرے ہاتھ اٹھے اور میرے دشمن کی جو ہے وہ فصل جل جائے اس کی گاڑی کا ایکسیڈینٹ ہو جائے اس کا پتر مار جائے مجھے ستانے والے کو بخار چڑھ جائے میرٹ کا ہر وقت روزہ رکھتا ہوں تحجر بھی پڑھتا ہوں اشراک بھی پڑھتا ہوں جب میرٹ کی بات آ تو پھر تیری نمازیں بھی میرٹ پر ناپی جائیں گی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث سے کدتی ہے کہ ایک آدمی جسے بہت ضام تھا اپنے عبادت گزار ہونے کا تو اس نے کتاب کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ مفرت کرے گا بخش دے گا رحم کرے گا تو بے تو کے دل میں خیال آئے گا کہ کیوں نہیں رحمت ساری عمر گزار دی میں نے عبادت کرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا یہی تو کر لیں ہم نے بھی تو کوئی گناہ نہیں نہ کیا قیامت برپا ہو گئی فرشتوں سے کہا کہ لے جاؤ کہاں جہنم کی طرف وہ آخری سپریم کورٹ ہے جس میں اپیل کوئی نہیں جاگیر میں یا شاہ وایو آزے وہ میں شاہ چاہے تو نمازی کو نماز پر پکڑ کر جہنم میں بھیج دے سجدہ مجھے کہہ رہے تھے بھنڈیاں خرید رہے تھے سبزی والی دکان یہ نماز تھی؟ اور چاہے تو گناگار کو سر پیچھ لیے بخش دے کہ وہ ڈرتے ڈرتے مر گئے یگ فیرولی میں یہ جس کو وہ ہمیں یہ اختیار دیتا کہ اپنے باپ کے قاتل کو میں معاف کر دوں ہم اسے اختیار نہ دیں گے جس کو چاہے معاف کر دیتا اختیار نہیں دیتا تمہارے بیٹے کو اس نے قتل کیا باپ کو قتل کیا بھائی کو قتل کیا تم وارث ہو تم اس کو معاف کر سکتے تو تم اتنا بعد جو معاف کر سکتے ہو وہ تو رب ہے یگ فرولی میں کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ یہ تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا, میں نے دیکھا تھا کیا پتا جب وہ وقت آیا تھا تو اس کی کیا کیفیت وہ توبہ کر چکا تھا بندے کے پلستے پتا کوئی نہیں تھا حضور نے فرمایا پل میں جنت کے درمیان میں ہوتا ہے پل میں جہنم کے درمیان پہنچ جاتا پل میں جہنم کے درمیان ہوتا ہے پل میں جنت کے اندر پہنچتا سوتا تو مومن ہوتا ہے اگتا ہے تو کافر ہوتا ہے سوتا تو کافر ہوتا ہے اگتا تو مومن یہ بندہ اس طرح پاسپورٹ بن گیا پانچ سال کا تو سال کے لیے خیر ہے شناختی کارڈ بن گیا لائسنس بن گئے تو سال کے لیے خیر ہے نہیں یہاں پل پل کے فیصلے ہوتے ہیں بھائی خبردار رہا کرو پتہ نہیں کس وقت چالان ہو جائے لائسنس منسوخ ہو جائے تمہارے ایمان والے جیب میں پڑھا رہے پاسپورٹ لکھا ہوا ہے مسلم لیکن اس کے یہاں جو فائل ہے ختم ہو فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ چلے جا رہے تھے رستے میں بڑی پیاس لگی پانی دو جگہ یا تو جنت میں پانی ہے ماں ان مائن مسکوب یا پھر جہنم میں پانی حمیمن من کا کھولتا ہوا پانی اور اس میں مکس پیپ زخموں درمیان میں پانی کوئی نہیں بڑا شور میں پانی ہو مر گیا ہو میرا کچھ کرو پانی پانی پانی, پانی وہاں جا کے ملے گا جب زیادہ فریاد کی تو لنگا روپو ایک گلاس پانی کے اللہ سے پوچھو کتنا دیتا ہے قیمت کیا دے گا ڈالر تو ہے میرے پاس وہاں کی کرنسی نہیں ہے یہ نیکیاں چلتی ہیں وہاں پہ اگر ڈالر درم روپیہ تبدیل کروا لیا اس میں تو چلے گا کہنے لگا کیا تم کا ساری زندگی کی عبادت دیتے ہو تو پانی کا گلاس, ہو پانی کا گلاس ہو. کہا جی بس اللہ یہ لیں لکھوا لیا پانی کا گلاس جب پی لیا تو اللہ نے فرمایا وہ جو باقی دنیا میں تو نے پانی پیا تیرا باپ دے گا اس دنیا. ساری عبادت جو گلاس کا بدلہ ہے تو وہ جو باقی گلاس دنیا میں پی کے آئے صرف پانی اس کی کون دے گا اور جو باقی ٹائمتے ہیں ان کا کون دے گا عبادت کا گھمانڈ یہ وہ ہے جسے شاہ ولی اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نیکی کر کے جہانے میں چلا جاتا اور کوئی بدی کر کے جنت میں چلا جاتا کیسے کہتے ہیں کوئی آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا تو نیک ہوں وہ مل نہ کہے اس کے سب کانش کے اندر بھی اگر یہ چیز ہے نا ذرا سی بھی جب آنکھیں بند کرتا اسے اپنی نمازیں اپنا تکوا دیکھتا دنیا کتنی برائی کی طرف جا رہی ہے اور میں کتنا نیک ہوں اس دور میں بھی میں برائی نہیں کر رہا یہاں رہ کے بھی میں اتنا بڑا افسول اتنی میری تنخواہ پھر بھی میں اٹھا میں نہیں جاتا برائی نہیں کرتا میں کتنا نیک ہوں پہلی میں شیتان نے تھی ایند تو نیک نہیں ہے بھائی جتنا بھی تو بچا ہوا ہے اس نے بچایا ہوا ہے بلا یلسو سیاحت اللہ ان حضور کہتے ہیں کہ اللہ ہی گنا سے بچا یہ نیکی نہیں رہا کوئی کروا ہے یہ ہر سجدہ دوسرے سجدے کا محتاج ہے کہ اللہ کا اس نے سجدہ کرنے کی توفیق دی تو وہ آدمی گھمانڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے گھمانڈ میں مر جاتا ہے جب نیکیوں کے بل جنت میں جانا چاہتا ہے تو اللہ نیکیوں کو پھر ان کی کوالٹی چیک کرتا ہے پر پرفیکٹ جنت کا فیصلہ کرتا ہے اور جب اللہ کوالٹی چیک کرنے بیٹھ جائے اللہ جیسی ہستی جو علیم و بزاط صدور ہے تو کسی کی نماز پھر پوری نہیں ہو سکتی اور جب اس نماز کی ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو جو ٹینڈر کھولنے والی اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو رد کر دیں کہ آپ نے یہ شرط پوری نہیں کی اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کے ٹینڈر کھولنے والا ہے چاہے تو سارے اٹھا کے تمہارے منہ پر مار دے یہی شرط پوری نہیں ہے ایک بھی اور اس کی مثال دے چکا ہوں آپ کو میں کہ غسل کرتے آپ ایک بال کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ اگر خالی رہ جائے پانی سے سوکھی رہ جائے تو پورا بدن بھی بھیگا ہوا تو اللہ کہتا ہے قبول نہیں ہے کیوں وہ ایک بال باقی رہے تو اگر نماز کے بھی بال چیک کرنے شروع کر دے اللہ قبول ہو سکتی ہے ہمارے روزے قبول ہو سکتے ہیں ہماری بھی گناہ ہمارا روزہ بی گنائیں منسلح یورائی فکد رکھا منسامہ یورائی فقدا من, من, من تصل یہ نمازیں ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی محتاج نمازیں لے کر جائیں گے اللہ کے پاس محمد کی نمازیں لے کر شفیع بن کر آئے کون وکیل ہے محمد لے کر آئے محمد لے کر آئے تک تو ہماری نمازیں بھی قبولیت کے لیے حضور کی شفاعت کی محتاج ہیں آپ گناہ گرو رہے ہیں تو گناگار سے گنا سب ہوا وہ گنا ایک پہاڑ بن گیا ڈراوا بن گیا اس کے لیے جب بھی دم لیتا وہ تھکتا ہے تو آنکھیں بند کرتا تو سب پہ پہاڑ نظر آتا ہے تو توبہ میں اتنا گنا گار ہوں میری بھی بخش ہوگی پھر دوڑنا شروع کر دیں پھر نفل روزے صدقات پھر جب تھکتا ہے شیطان بڑے زور سے جناب شوٹ اس کے پیچھے لگا کے اسے روکتا ہے وہ پھر پیچھے دیکھتا ہے مولا میں اتنا ہوں پھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا وہ دوڑتا دوڑتا جنت میں چلا گیا اس لیے کہ یہ حضور کی بھی حدیث کہ منافع کیا سمجھتا گنا کو ایک مکھی تھی اسے اڑا دیا اور مومن سمجھتا کہ پہاڑ جو مجھ پر گرا جاتا ہے اور وہ اس کے آگے دوڑتا رہتا اچھا رحمۃ اللہ, دل اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گنا اس کی کمر توڑ دیتا ہے اور وہ اس گنا سے ڈرتا ہوا دوڑتا دوڑتا کہاں چلا جاتا جنت میں چلا تو گناہ لے گیا رس کو ڈرا کے جنت میں لے گیا اس کی نیکی نے اس کو گناہ نیکیوں پر سب سے پہلا کس کو جو کرائیٹیریا تھا جو پری ریکویسٹ تھی کس نے پیش کی تھی اللہ کو کہ میں آدم سے اچھا ہوں کن مانوں میں اچھا ہوں انا خیر امین ہو کیوں میں پہلے پیدا ہوا میں نے زیادہ سجدے کیے میں نے زیادہ عبادتیں کی میں نے زیادہ نیکیاں کی میں زیادہ ایکسپیرینس دوں میں سینئر موسٹ ہوں مجھے خلیفہ بنانا چاہیے تھا تیرا اختیار آج تک بھی اس نے یہ قبول نہیں کیے آج تک بھی وہ یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ رب کا فیصلہ ٹھیک نہیں جب ایک بندہ مومن نماز نہیں نہ پڑھتا تو پھر شیطان کیا کرتے کہتا میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو سارے اٹھا کے پھینک دیے آدم کو نہیں کیا تھا ایک دیکھا کتنے چھوڑ رہا ہے وہ زندہ ہستی ہے غیرت مند ہے اور شیطان اسے تانے دیتا ہے اس نے چیلنج دیا ہوا ہے ساری ساری رات نہیں سوتا آپ کے ساتھ کیوں اسے جنت چاہیے نہیں اسے پتہ میں نے جاننے میں جانا ہے قرآن حکیم کی کسی آیت کے اندر اور حدیث کے کسی ذخیرے کے اندر کہیں بھی نہیں آیا کہ شیتان کےمد کے دن کہے گا کہ میری توبہ دشمنی کی ہے کھل کر کیا یہ اجازت مانگے گا کہ اگر کہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے اجازت دے دو اٹھا کے ان کو پھینکوں یہ کہے گا کہ آج نہ تم مجھے بچا سکتا ہوں میں تم کو چلو چلیں تم میرے ساتھ ہو ساری ساری رات نہیں سوتا اور تم جب سو جاتے میں کیا کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی ہے میں بھی تھوڑا آرام کروں نہیں حدیث میں آتا کہ تلیاں ملتا ہے سو گیا میرے ہاتھ سے لیے کہ سوئے بھی آدمی سے قلم ہٹ جاتا ہے اس کی بدیاں لکھنی بند ہو جاتی تو یہ نہیں کہتا کہ مغرو لتا ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتا اس کو مشن سمجھ کے کر رہا مشنری سب سے بڑا کون ہے شیتان کو مینے مقصد کے ساتھ ساری ساری رات جاگ کے جہنم کا مارا تو جنت کے لیے نہیں جا سکتا کر رہا تھا کہ یہ گمان نہ رہے میں نمازی ہوں میں پرہزگار ہوں میں نے پورے روزے رکھے میرے ڈیرے میں فلاں روزہ نہیں رکھا میرے ڈیرے میں فلانی نماز پڑھتے فلاں کو چھوڑو ہم جو پڑھتے ہیں یہ نمازیں کہلانے کے قابل اپنا آپ دیکھو تم کیا لے کر جا رہے لہذا دعاؤں کے ذریعے اپنی نمازوں کی کمی کو پورا کریں. اگر نماز سے رب ناراض ہو گیا تو دعا سے مالک کمی رہ گئی ہے خامی رہ گئی ہے بندوں خیالات آتے رہتے ہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے یہ رب سے باتیں کون کرے گا کب کرو گے جب کھول ہوئے ہو گے اس وقت تو فرشتوں سے بھی کرو گے یا علینا رب اس وقت تو ان سے من آزاد آج رب سے نہیں ہو سکتی یہ باتیں کالا ربوں کو ساری ساری رات جاگتا ہے لاتا خود حسینات والا نوم ہاتھ پھیلائے رہتا ہے اس سے مانگو یہ مہینہ ہے مانگنے کا ان نمازوں سے ان روزوں سے تم گناہ صاف نہیں کر سکتے دعا سے صاف رو گڑاؤ معافی مانگو اس رمضان کے موسم میں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے کہ عدالت سے باہر فیصلہ کر لو ایک تو یہ تمہاری فائل تمہارے گناہ قیامت کے دن کھلیں گے ایک یہ موقع عدالت دیتی ہے کہ باہر نہ بتا لو اپنا معاملہ عدالت میں نہ آئے آج موقع ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنی فائل کو درست کر لو گنا ڈیلیٹ کر لو پتہ نہیں اگلا رمضان آنا ہے نہیں آنا تو اللہ سے رات میں دن میں گڑ کر دعائیں کرائیں یہ کر لیں جو میں نے پچھلے کیے ہیں اس رمضان میں میں نے اللہ سے وہ معاف کروانے ہیں اور وہ معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہ ہمارا ہی نقصان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ کالا رب کو مجھو نہیں. تم میری مجھے دعا کرو مجھے پکارو اس تجربہ میں تمہاری دعا کرو قبول کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف ہوں میرے ماں باپ کو بھی آپ حضرات کو بھی آپ کے والدین کو بھی اور تمام مسلمانوں کو واخر دعوان